اعوذ باللہ من سورت الانعام کے بعد سورة ہے الورت الاعراف کے اندر اللہ تعالی نے گزشتہ اقوام کے حالات ذکر فرمائے ہیں اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بنی نوع انسان کا اصلی دشمن شیطان ہے جو روزے اول سے انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اور اس نے اسرو زمین کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کو دھوکہ دیا ہے اور اس کا کام ہی دھوکا دینا ہے اور حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کو بہت بڑی تکلیف شیطان نے پہنچائی اور حضرت آدم علیہ سلاط وسلام نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی اللہ تعالی سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور بنی نوع انسان کو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور روئے زمین کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی اس نے دھوکہ دیا ہے لہذا یہ ہر انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے اللہ تعالی کی نافرمانی پہ لگاتا ہے پھر اللہ تعال نے سورت العراف کے تیسرے رکو میں یہ بات ذکر کی ہے کہ شیطان جو انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں انسان کو غلط راستے پہ ڈالنے کے اس کا بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ بے حیائی ہے کہ انسان کو بے حیائی کی طرف لاتا ہے اور اس سے اس کے لباس اس سے اتروانا چاہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا مسئلہ ذکر کیا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو کسی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اس کے سطر کو چھپانا ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے وہ سطر کا ڈھانکنا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں لباس کا مسئلہ ذکر کیا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن ہم نے تمہیں لباس دیا ہے اور اس لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے یواری واری سواط کہ وہ تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے اور چہرہ اور ہتیلی اور قدمین کے سوا پورا بدن عورت کا سطر ہے اس کا ڈھانکنا ضروری ہے لہذا اگر میں نے ایسا لباس پہنا ہو کہ میرے گھٹنے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہایا والا لباس نہیں پہنا یہ لباس بے حیائی والا ہے اور ایسا لباس پہننے والا گناہ ہے اور اگر وہ بچہ ہے نہ سمجھ ہے تو اس کے والدین گناہ گار بچے کو تو نہیں پتا آپ نے اتنی چھوٹی جو ہے وہ اس کو پینٹ پہنا دی کہ جناب اس کے گٹنے نظر آ رہے اس کی رالے نظر آ رہی ہے ماں باپ گناہ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ایسا لباس پہنایا تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان کے انسان کو اللہ کے نافرمان بنانے میں سب سے بڑا راستہ اس کا وہ بے حیائی والا ہے اس راستے سے انسان کو بڑا گمراہ کرتا ہے اور چنانچہ آج آپ دیکھیں گے کہ راستوں میں بورڈ دیکھے بے حیائی آپ خرید و فروخت کی چیزوں کو دیکھیں بے حیائی ہر چیز پر عورت کی تصویر عورت کی تصویر اور وہ بھی انتہائی بےحدہ نامعقول قسم کی تصویر کپڑے اس کی تصویر شیمپو پر اس کی تصویر موبائل پر اس کی تصویر موبائل کے کارٹ پر اس کی تصویر اور جناب کون سی چیز ہے بورڈوں پر ان کی تصویر اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ہے کروڑ کروڑہ ویب سائٹ ہے جو بے حیائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یعنی گویا شیطان جو سب سے زوردار حملہ کسی مسلمان مرد عورت پر کرتا ہے اس کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے بے حیائی کا راستہ چونکہ اس کے خواہش نفس کو اس میں لزت ملتی ہے اور وہ نفس اس سے مزے لیتا ہے لہذا وہ اس کے خلاف بولتا بھی نہیں اگر ہمارے ان راستوں پر بوٹ لگے ہوئے ہیں ان پر عورتوں کی تصاویر ہے کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا اور اگر کوئی اس پر کچھ کرے گا تو کیا ہوگا جی دہشت گردی اور وہ جو ایمان لوگوں کے برباد کر رہے ہیں لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں وہ کچھ نہیں ٹی وی پر دیکھیں آنے والی عورتیں دیکھیں ڈرامے دیکھیں ہاں یہ مختلف چیزیں سب جگہ بے حیائی کی بھرمار ہے تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کا بہت بڑا ہتھیار وہ بے حیائی ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لباس وہ ہے جو تمہارے سطر کو چھپائے اور لباس وہ ہے جو تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہو تمہارے بدن کو ڈھانکے اور لباس تو تقوی والا بہت بہتر ہے وہ لباس تخوا زالے کا خیر یعنی ہر زمانے کے صالحین اور اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کی نیک بندیوں کا جو لباس ہے یہ بہت بہتر ہے کہ مرد ان صالحین کا لباس اختیار کرے جو ہر زمانے میں مسلمان پہنتے ہیں اور خواتین ان پردے والی اور ان ایمان والی عورتوں کی طرح لباس پہنیں جو ایمان والی عورتیں پہنتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بہتر اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر ستائیس سورہ آراف میں کہ دیکھو شیطان تمہیں امتحان میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تم سے تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری شرم گاہیں دکھائے تاکہ تمہیں تمہاری شرم گاہیں دکھائے چنانچہ آج کتنے نوجوان پینٹ پہنتے ہیں اور ان کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے اتنا نیچے کرتے تھے یہ شیطان کا مدعا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری شرم دکھانا چاہتا ہے وہ تمہیں برہانا کرنا چاہتا ہے آج کتنے عورتوں کا لباس ہے کہ ان کا بدن جھلک رہا ہے جو جسم نظر نہیں آنا چاہیے وہ سر عام نظر آ رہا ہے وہ دکھلا رہی ہے شیطان کی نمائندگی ہو رہی اب ماں سو آتی وہ تمہیں تمہاری شرم دکھانا چاہتا ہے یہ شیطان کا کام ہے اور جب یہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے اللہ نے ایسے ہی کہا ہے ایک بے حیائی شیطان نے نبی علیہ السلام کے آمد سے پہلے مکے میں لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالی کہ وہ کاغت اللہ کا تواق برہنہ کرتے تھے ان سے کہا جی ان کپڑوں میں اتنے گندے کپڑے ان میں گناہ کیا کتنی بری بات ہے اللہ کا گھر کا طواف ان کپڑوں سے بہت بےدوی کی بات ہے کپڑے بار اتارو اندر ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا کہ جی یہ کیا کرتے ہو کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ان اللہ لا بال فخشا اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اللہ تو حیا کا حکم دیتا ہے اللہ تو ڈھانکنے کا حکم دیتا ہے اللہ تو پردے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے زوردار راستہ جس سے بہت لوگوں کو وہ غلط راستے پر ڈالتا ہے وہ بے حیائی ہے لہذا ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے خواتین کو اپنی بچیوں کی فکر کرنی چاہیے لباس جو ہے وہ پردے اور شطر والا جو ایمان والوں کا لباس ہے وہ ہونا چاہیے ورنہ شیطان اس راستے سے ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو جو نافرمان ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق کیا آج لوگ دین کا مذاق کرتے ہیں دین کو تماشا بنایا ہوا ہے ٹی پر آ کر جناب جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ آتی ہو ترجمہ نہ آتا ہو وہ جناب لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے کوئی آگے کہہ رہے ترابی نہیں ہے کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی وہ فلاں چیز نہیں ہے اپنے اپنے تبصرے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ کے دین کا تمسر ہو رہا ہے اللہ تعالی نے فرمائے جو ہمارے آیتوں کو جٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے آسمان کے نہیں کھلیں گے اور ایسے نافرمان جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے یعنی اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا تو اللہ کے دین کو جھٹلانے والا جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے دین کا مذاق کرتے ہیں اسے مذاق سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے اللہ نے اتارا ہے اللہ کا سچا دین ہے یہ مذاق نہیں ہے اور فروائے کہ یاد رکھو جس دن جنت والے جنت چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم چلے جائیں گے تو جنت والے بولیں گے جہنمیوں سے کہ ہم سے تو ہمارے رب نے وعدہ سچا کر دکھایا کیا تم سے بھی وعدہ سچا ہو گیا جہنم پہنچ گئے دنیا میں جو تم مزاق کرتے تھے داڑھی کا پگڑی کا نماز کا آزان کا روزے کا زکات کا حج کا کوئی کہتا نا بھائی اللہ کو بھوکا رکھنے سے کیا مطلب ہے ہمارے پاس تو کھانے پینے کا روزہ تو وہ رکھے جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے یہ حج کا کیا مقصد ہے اتنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں قربانیاں کرتے ہیں پیسے ضائع کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار انسان کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار ہوں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند ہوں اپنی بے وقوفی کو اور اپنی بدبختی کو عقل مندی کا رنگ دیتے تو جنتی کہیں کہ ہاں کیا ہوا تمہاری عقل مندی کا اللہ نے تو ہمیں جنت میں بھیج دیا تمہارے ساتھ کیا ہوا وہ کہیں گے ہاں ہم تو پہنچ گئے جہنم میں اور پھر وہاں سے وہ چیخیں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں جنتیوں کو کہیں گے علی نا بن علما او مما رضحم اللہ ہمیں پانی دے دو یا جو تمہیں اللہ نے دیا کچھ تو دے دو تو ان سے کہا جائے گا وہ تمہاری جماعتیں کہ گئی تمہاری پارٹیاں کہا گئی تمہاری تو بڑی پارٹی تھی بڑے ورکر تھے دنیا میں تو تم بڑے طاقتور تھے تمہارا بڑا زور تھا تمہاری جھنڈیاں تھی ہے تمہاری ریڑیاں تھی کیا کیا ہوتا تھا ماغنا عنکم جمعکم جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیا یہ پیچھے بچوں کو خاموش کرا دو ان کے جماعتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کی پارٹیوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا نہ یہ پارٹیاں کام آئے گی نہ یہ جھٹیاں کام آئے گی نہ یہ لیڈر کام آئیں گے نہ یہ ورکر کام آئیں گے آخرت میں تو ایمان و عمل کام آئے گا ماں آگنا انکم جم جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیا وہ ماں کم تم اور وہ جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم ایسا پروجیکٹ لانے والے ہم ایسا, والے ہم ایسا کرنے والے ہم ایسا کرنے والے کیا ہوا اور یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کا تو تم مذاق اڑاتے تھے سم تو یہ, یہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں وہ تو جنت میں چلے گئے تمہارا کیا ہوا وہ کہیں گے اللہ کے واسطے ایک گھونٹ پانی دے دو کوئی کھانے کو دے دو جنت والے کہیں گے ان اللہ الكافرین یہ جنت کے کھانے اور یہ جنت کے مشروبات یہ تو اللہ نے کافروں پر حرام کر دی اللہ دیندین جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا تھا جو یہ سمجھتے تھے مسجد میں کیا کرتے پاگل ٹیم ضائع کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں دو دو تین تین گھنٹے پھر بیٹھے ہوئے جناب درش ہو رہا ہے یہ فضول قسم کے لوگ اتنا ٹیم تھوڑی ہے ہم بہت مصروف ہیں ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے ہم ہر نماز کے لیے مسجد میں جائے آدھا آدھا گھنٹہ چالیس چالیس منٹ اتنا ہم دفتر سے نہیں جا سکتے ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے بھائی پوری دنیا میں ہمارا کام پھیلا ہوا ہے ہاں وہ مسجد جانے کا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے دین کو مداخ بنایا ہوا تھا وہ اگر مل دنیا دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا آج میرے دفتر نے میرے کاروبار نے میرے پیسوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا جب کہ یہ دنیا آرضی اس دنیا کا دفتر آرزی اس دنیا کی خوشیاں آرزی اس دنیا کی پریشانیاں آرضی اصل تو آخرت کی خوشیاں ہے ہمیشہ کی ہے اللہ ہمیں عطا کرے اور آخرت کی تکلیف ہمیشہ کی ہے اللہ ہماری حفاظت کر دنیا نے دھوکے میں ڈالا اللہ تعالی فرماتے ہیں آج ہم ان کو بھول گئے جیسے یہ ہمیں بھول گئے جی اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قوم نوح قوم آگ قوم سمود قوم لوت قوم شعیب فرعون بنی اسرائیل یہ تمام اقوام اللہ تعالیٰ ہیں دیکھو لائن ہے دنیا میں ان تمام قوموں نے اللہ کے دین کا مذاق کیا کیا ہوا قوم آگ بھی برباد ہو گئی قوم سمود بھی ذلیل ہو گئی قوم شعیب بھی قوم لوت بھی فرعون بھی اس کا لشکر بھی سب زلیل ہو گئے جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق کیا اللہ کا دین برحق ہے ہود علیہ السلام کامیاب قومی ہود ناکام سالحلام کامیاب قوم سمود ناکام لت علیہ السلام کامیاب ان کی قوم ناکام شعیب علیہ السلام کامیاب ان کی مخالفت کرنے والے ناکام موسا علیہ السلام کامیاب ان کی مخالفت کرنے والے ناکام اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو جنہوں نے بھی اپنی نبی کی بات نہیں مانی ان کو عزت کسی ایک کو ملی کوئی ایک دنیا میں نبی کی فرما برداری اور اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کامیاب ہوا نوح علیہ السلام سے لے کے اور علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ان کے اقوام کے حالات اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھ لو سب ناکام ہو گئے یہ وہ حقائق ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے یہ کامیابی کی ضمانت دینے والی وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں ہماری زندگی کا حقیقی منہج اور حقیقی صحیح راستہ بتاتی آگے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے تذکرے کے بعد عجیب بات فکر کی کہ جب انسان نافرمانی پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے جب انسان عبرت کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب گھٹیا پن پر آتا ہے اور جب یہ نفس پرستی پر جاتا ہے اخلد عیل ارض اتنی پستی کی طرف جاتا ہے اور اتنا اپنے خواہش کا غلام بن جاتا ہے اتنا غلام بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلح کا مسل اس کی مثال کتے کی طرح ہو جاتی ہے سورت ال آراف آیت نمبر ایک سو چھتر نظر آتا ہے؟ یہ آپ کو نظر آتا ہے ذرا دیکھیں مجھے نظر سے نہیں آتی ایک سو ہے نا ایک سات چھ ایک سو چھتر العراف آیت نمبر ایک سو چھیتر. نا پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نافرمان انسان جب انسان نفس کا غلام بنتا ہے نفس کہیں جا کے نہیں ٹھہرتا یہ انسان کو ذہیل کر کے رکھتے اسی نفس کے لیے آدمی چوری کر کے ذلیل ہوتا ہے اسی نفس کے لیے انسان زنا کر کے ذلیل ہوتا ہے اسی نفس کے لیے شرابی شراب پی کے ذلیل ہوتا ہے اسی نفس کے لیے انسان کیا کیا گھٹیا پلوں پہ اتر آتا ہے دھوکہ بازیاں کرتا ہے وعدہ خلافیاں کرتا ہے جوٹ بولتا ہے کس کس ذلت سے یہ نفس انسان کو گزارتا ہے اور کیسے ذلیل کرتا ہے ایک ایک جگہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ آپ کے مدد کے بغیر میں گناہ سے نہیں بس سکتا تو اللہ تعالیٰ نے آیت 176 سو سورة العراف میں یہ بات ذکر کی جب یہ پوری تفصیل بتلائی اقوام کے حالات اور یہ ساری چیزیں اور جنت اور جہنم کے حالات اور انسان کی نہ فرمانی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ یہ انسان اتنا یہ نفس آپ کو گرائے گا آپ مت سمجھنا کہتے ہیں انسان کی بہت بڑی غلطی کہ وہ اس بنیاد پر گناہ کرتا ہے کہ بس آخری دفعہ گناہ کس بنیاد پر کرتا ہے بس آخری دفعہ بس آج میں سو جاؤں نا کل سے میں نے فجر آج بس سو جاؤں نا کل سے تحج بس آج میں یہ ڈرامہ دیکھ لوں نا بس یہ آخری سین دیکھ لوں بس پھر نہیں دیکھنی یہ سب سے بڑی غلطی ہے وہ آخری سین نہیں ہوتا وہ آخری ڈرامہ نہیں, نہیں ہوتا وہ آخری گانا نہیں ہوتا وہ آخری گناہ نہیں ہوتا وہ تو شیطان پھسلاتا ہے کہ اس کو کہو بس آخری کل آئے گا تو کہ آج ذرا بس کل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نفس ہمیں اتنا گراتا ہے اتنا گراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کا مسلیل یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کتا ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم ایسا نہ بنائے ہماری اولادوں میں کسی کو ایسا نہ بنائے کہ اتنا ضلیل ہو جائے اتنا گھٹیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا ہے اس پر آپ بوجھ ڈالے تو ہانپے گا نہیں ڈالے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب جاتا ہے تو ہانپتا ہے اس کی زبان باہر ہوتی ہے تو کہا یہ انسان نفس کا ایسا علام بن جائے گا کتے کی طرح ہانپتا رہے گا اور اس برائی سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا سا مسلم قوم بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہے سنتے نہیں ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی فرماتے ہم نے دل دیا ہے لیکن کام نہیں لے رہے آنکھیں دی ہیں کام نہیں لے رہے اگر ایک آدمی یہاں سے جا اس پلر کو سر مارے اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو تو اس کو کیا کہیں گے لوگ ٹھیک ہے بھائی آپ کو سر پھولنا تو شوق تھا ایک اور مارو بھائی یہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی آپ دیکھ نہیں رہے اللہ کے بندے اتنا بڑا پلر ہے آپ نے جا کے سر مار اس میں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں میں نے آپ کو عقل دی ہے آپ کو دل دیا ہے آپ کو آخری دیے ہیں آپ کو کان دیے ہیں آپ کو دیکھنے والا سننے والا سمجھنے والا انسان بنایا ہے آپ اس کے باوجود اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہو دین کے بارے میں آپ اپنے آپ کو اندھا گونگا گہرا بنا دیتے ہو کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلا کا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہیں اللہ کام الغافلون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل پر غفلت کے پردے ڈالے ہوئے غافل بیٹھے تھے دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرنی دین پر عمل نہیں کرنا اللہ اس کے رسول کے حکم کو معلوم نہیں کرنا اپنے مقصد زندگی کو معلوم نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہو کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا اور اچھی سواری اور اچھا گھر اگر یہ مقصد ہی زندگی ہے پھر تو فرعون مجھ سے زیادہ کامیاب تھا قارون مجھ سے زیادہ کامیاب تھا اگر یہی مقصد ہی زندگی ہے تو فرعون کیوں ضلیل ہوا اللہ نے اس کو کیوں پکڑا قارون کیوں زمین میں دھنس گیا نمرود کیوں ذلیل ہو گیا ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں تھیں ان کے پاس کھانے بھی تھے لباس بھی تھی اس زمانے کی سواریاں بھی تھی وہ تو ساری چیزیں تھیں ان کے پاس معلوم یہ ہوا یا مقصد ہی زندگی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سورت العراف میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے بیدار ہو جا غفلت کی زندگی سے بیدار ہو جا اور غفلت کی زندگی نہ گزار اقوام عالم کے حالات کو دیکھو اقوام کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق کیا جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ان کا انجام ذلت کے ساتھ ہوا اس لیے اللہ تعالی کی فرمابرداری اختیار کرو اور اپنے آپ کو بے سے بچاؤ اور دین کے بارے میں بیدار رہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو آنکھیں کھولو دیکھو کان سے سنو دل سے سمجھو اللہ کے دین کو اللہ کے دین کی طرف آؤ ورنہ شیطان ہماری دنیا بھی ہماری آخرت بھی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور پھر اس کے آخیر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن فسٹم اولا انصم تورحمن جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اللہ کے حکم کو جاننے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس عظیم اور مبارک کتاب سے وابستگی نصیح فرمائے تفکب الما سمی العالیم و تبادین طوب الرحیم لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتيا لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد رب يغفر وارحمه أنت خير الرحيمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسحجه يتماعين برحمتك يا رحمة الله الله فيك